شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين سبحان الله پچھلے آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا و را کن الب الرحمان نیکی تو یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے اور آج کے اس پورے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوے کا ایک بہت بڑا شعبہ جو جہاد کے نام سے موسوم ہے اس کا ذکر فرمایا یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے تو ع اس کے درمیان میں آگے پھر حج کے احکام ہے درمیان میں جہاد کا ذکر آ گیا یہ جہاد کے ذکر آنے کا بھی ایک سبب ہے اصل میں چھ ہجری کو کئی ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آقت اسلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے السلام کے کچھ صحابہ نے حلق کروایا اور کچھ نے قصر کروایا یہ آک السعت اسلام نے دیکھا تو آکل نے یہ خواب بیان کیا سیاب مردوان کو جیسے انہوں نے سنا تو سب نے تیاری شروع کر دی اب خواب میں تو چونکہ صرف یہ بیان دکھایا گیا تھا کہ حج کرنا انہوں نے اور کچھ نے حل کروانا ہے کچھ نے قصر کروانا ہے لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان اتنے عرصے سے کعبہ مشرفت سے دور تھے کعبے کی زیارت تک نہ کر سکے تھے تو اس لیے وہ بے تھے پہلے ہی انہوں نے جیسے سننا تو انہوں نے کہا جی یہ تو رب تعلی کی طرف سے حکم ہے تیاری شروع کر دی جب وہ تیار ہوئے تو علیہ السلام بھی تیار ہو گئے یہ چودہ سو سے زیادہ اور پندرہ سو سے کم سیابت ہے اتنے لوگ جو ہیں وہ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے انہیں بھی پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ وہ آ رہے ہیں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرقین جو ہیں وہ یہیں پہنچے آ کے انہوں نے اطلاع دی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں وہاں اکالسط السلام نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے اندر وہ پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے وہ آگے آئے گا ان شاء پہلے بھی سن چکے ہیں تو وہ معاہدے کی جو شرطیں تھیں وہ تقریباً ساری کے ساری ان کے نفع میں تھی بظاہر بظاہر ان کو نفع ہو رہا تھا بعد سے بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ ساری شکے وہی منوائی جا رہی ہیں جو ان کے نفے میں تو اس میں ہماری تو ایک بھی بات نہیں منوائی گئی تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردوان کو یہ کہہ کر مطمئن کیا آخر یہ سامنے میں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اسی میں تمہارے لیے برکت رکھے گا <بارک> <فرحب> <بارک> پھر وہی ہوا جو شکیں جو شرطیں بظاہر ان کے لیے نقصان والی لگ رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی اسی نقصان کو ان پر پلٹ دیا پھر خود مجبور ہو کے آپ کی مہربانی اس معاہدے کو ختم کر دیں ٹھیک ہے نا وہی خود لوگ آئے بھاگ کے آکلام کے پاس پہنچی وہ معدہ ختم کریں جی بس ہم اس معدے کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ تو سارا ہمارا ہی جناب ہمیں نقصان ہو رہا ہے سارا اس کا تو اس کادے کی شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں عمرہ نہ کریں اگلے سال پھر اسی مہینے میں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اگلے سال اسی مہینے میں واپس آئیں پھر عمرہ کریں انہیں تین دن یہاں رہنے کی اجازت ہوگی تو اقا علیہ الصلو سامنے وہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے وہاں سے پھر چونکہ موثر تھے اقا علیہ الصلو کو روک دیا گیا تھا موثر بھی کہہ رہے کہ اقا علیہ الصلو کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں اقا علیہ سامنے وہیں پر حلف فرمایا یعنی کہ کچھ صحابہ نے کیا جو بھی کیا یعنی کہ احرام سے باہر وہیں پر اپنے جانور قربان کیے وہاں سے واپس اگلا سال جب آیا ذوالقادہ شریف تو ذوالقادہ سے پہلے یعنی روانگی سے پہلے صحابہ اکرام لے کرامردوان کے دل میں یہ ایک خطرہ لائق ہوا کہ چونکہ تین حالتوں میں لڑنے من ایک تو احرام کی حالت میں جیسے آپ جانتے ہیں احرام باندھ لے بندہ تو کسی بھی پرندے کو بھی مارنا جائز نہیں ہے تو احرام کی حالت میں اور دوسرا اشر حرم حرمت والے جو مہینے ہیں وہ چار مہینے حرمت والے دیتے ہیں اس وقت بھی ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے رجب کا مہینہ ذوالکہ ذوال اور محرم یہ تین مہینے جو تھے چار مہینے بنتے ہیں ان چار مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے میں لڑتے نہیں تھے اور تیسری بات یہ تھی کہ حرم میں نہیں لڑتے تھے اب احرام میں نہیں لڑتے تھے حرم میں نہیں لڑتے تھے اشورے حرم میں نہیں لڑتے تھے یہ تین حرمتیں شعب الکرام لے مردمان بڑے متفکر ہوئے کہ اب ہم ہم نے احرام بھی banda ہوگا حرم میں بھی ہوں گے اور مہینہ بھی حرمت والا یہ تین چیزیں ہمیں روک رہی ہیں ہم ان کے ساتھ لڑیں کیونکہ وہ تو مشرک ہیں اگرچہ وہ بھی ان تین چیزوں کی تعظیم کرتے تھے مشرک بھی ان چیزوں کو مانتے تھے یعنی حرم میں وہ نہیں لڑتے تھے حرام حرمت والے مہینے میں ہی لڑتے تھے احرام میں نہیں لڑتے تھے لیکن کیا ہوا انہوں نے مشرقین جو ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کافر جو ہیں مشرق ہوتے ہیں یہ اپنے بنائے قانون کو کہاں نگاہ ملاتے ہیں اپنے ہی بنائے قانون توڑ رہے ہوتے ہیں تو رسول خدشہ لائق یہ نہ ہو کہ ہم رسول اللہ تو ہم تو احرام میں ہوں گے اگر وہ ہمارے ساتھ لڑ پڑے تو ہم کیا کریں گے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساب کرام کے دل میں یہ خدشہ آیا تو رب بارک و نے یہ آیات نظر فرماسی جی آیات مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہ زین میرے یہ جہاد کی آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب آکال صاحب السلام کے لے کرامر عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں یعنی پیچھے بھی حج کے احکامات آج بھی حج کے احکامات آگے بھی حج کے احکامات درمیان میں جہاد کا ذکر ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو صرف حج بننے پہ زور دیتے ہیں مجاہد بننے پہ زور نہیں دیتے بیس زیادہ میدان جہاد میں تشریف لے گئے بیس سے زیادہ میادین جہاد میں حضور خود تشریف لے گئے آقا علیہ ایک بار ہادی کیا زندگی میں وہ ہادی سب کو پیارا لگتا ہے سارے کہتے میں حج بنوں میں حج بنوں ہے یا نہیں ایسا لیکن جہاد کیا حاجی حج کر کے واپس ہار پہنا ہے نظام پہلے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حاجی کو لینے جاتے تھے اسٹیشنوں پر اب وہ پتہ نہیں یا تو حاجی زیادہ ہو گئے یا پھر لوگوں کے دلوں میں وہ شوق اور جذبہ نہیں رہا کہ نہیں تو وہ اس طرح کر کے نظام بن گیا کہ آکل صحت اسلام نے اتنے یعنی کہ جہاد کی آکل صحت اسلام نے ہادی کی عزت ہے مجاہد دہشت گرد ہے بتائیں یہ کیا بدماشی ہے یار یعنی کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ کفر کی سوچ لے کر کے چل رہے ہیں جس چیز کو ہمارا اسلامی حکم ہے نا جس کو کافر کہے یہ اچھا ہے ہو مسہ مرض کا علاج ہوتا ہے سارے یہ مسہ بڑا اچھا کام ہے وہی بندہ جو ہے جرابوں پر مسہ کر رہا ہوگا بھائی جرابوں پر مسہ کیوں کر رہے ہو وہ تو موضوع پر مسہ کرنے کی اجازت ہے جرابوں پر مسہ کر رہا ہو ٹھنڈ ہے بھائی بہت ہے جرابوں پر مسا کر لیتے ہیں انگریز نے کہا مسے سے فلانے فرانی بیماری دور ہوتی ہے تو فوراً جناب جیکٹ کوٹ اتار کے خودی پہ موسا کر رہے ہوں گے یار دین کو پڑھنا ہے تو رسول اسلام کے طریقے سے پڑھو جیسے آک علیہ نے دیا دین، ویسے پڑھو اور جس دین کو، اس دین کو جیسے ابو حلیفہ نے پڑھا ویسے پڑھو جیسے احمد بن حمل نے پڑھا ویسے پڑھو اس دین کو جیسے امام شافی نے پڑھا ویسے پڑھو اس دن کو, کو تم انگریزوں کی نکال کی؟ سکے کیوں پڑھتے ہو پڑھتے ہو آج ہمارے <مازالدنس> جہاں کے لوگ جو وہ جناب جیسے جہاد کا نام آئے گا دہشت گردی کہنا شروع کر دیں گے ہندوستان کے لوگ جو جیسے جہاد کا نام آئے گا آت کہنا شروع کر دیں گے یہ فلاں دہشت گرد کیوں جہاد ہے کہاں تمہارا پورا قرآن بھرا ہوا ہے جہاد کے ذکر سے جگہ جگہ جہاد کا ذکر آیا ہے اور تم اسی کو دہشت گردی کہہ رہے ہو اسی کو آتکوادی کہہ رہے ہو مجاہد کو رسول اللہ صلی اللہ حاج کریں چار عمرے کریں حج بھی قبول ہے عمر بھی قبول ہے تیس تیس لاکھ کا مجمع وہ جمع ہو جائے لیکن جب آکل علیہ صد السلام کی جہاد کی بات آئے جسے آکلیہ صدیٰ اسلام کی کُحان قرار دیں حضور حمایٰ اسلام کی کُہان ہے جہاد جب اس کی بات آئے تو وہ گردی بن جائے کیوں؟ کیوں؟ دہشت گردی بنایا ہے کہ انگریز نے دہشت گردی کہا ہے اس لیے دہشت گردی بنایا کہ اسے کافی نے دہشت گردی کہا ہے اس لیے دہشت گردی بنایا کہ اسے ہندوؤں نے مشرقوں نے دہشت گردی کہا ہے اس لیے دہشت گردی بن گیا ہم نے یہ نہیں دیکھا یار یہ تو ہمارے آکر صد اسلام کا حکم ہے قرآن کا حکم ہے نہیں دیکھا ہم نے یہ دو یعنی دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں آگے کسی جہاد کے یہ حج کے بیان ہو رہے ہیں حج کے احکامات بیان ہوتے ہوتے, ہوتے بیچ کے اندر جہاد کا ذکر آنا ہوئے حاجی نہ بنا رہی کلاد بھی بڑی, بڑی, بڑی آن آن آن صرف حاجی صاحب بن کے جناب یہ نہ ہو کہ صرف حاجی رہے آج کل تو ویسے ہی یہ جو بے دین ہے لبرل سیکولر ہیں یہ حج پہ بھی نوز منظال بڑے حملے کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ چلا جائے حج پہ تو کہتے ہیں جی دیکھو جی حج پہ چلا گیا اس کا ہم سائب تھا بندہ پوچھو تم لاکھوں روپے لگا کے اتنے ٹی وی پہ شو کرتے پھرتے ہو کروڑوں روپے ایک ایک منٹ کا جناب چھ چھ پانچ پانچ لاکھ روپے ان کا خرچہ آتا ہے ٹی وی کا ہے تو وہ کیوں وہ کیوں نہیں ختم کرتے جیسے قربانی آئی ان کو تکلیف کھڑی ہوگی وہ جی دیکھے جی یہ اتنے جانور ضبط کر دیتے ہیں یہ وہ قربانی کا نام لے کر کے اتنے جانوروں کی جانیں چلے جاتی ہیں یہی پیسے اگر غریب کو دے دی جاتے اسی پیسے سے اگر کولر لگا دی تو بندے ٹھنڈا پانی پیتے رہتے بندہ بوشھی جو جانور ضبط ہوتے ہیں ان کا گوشت کہاں جاتا ہے اربوں روپیہ صرف کسائی لے جاتے ہیں کسائی کون سے ایم این ایم, ایم پی ہوتے ہیں بتائیں جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا اس سنارے جو ہیں وہ اور کیا نام اس کا سبزی والے تک لوگ جو ہیں وہ بھی چھری تیز کرا کے کر رکھ دیتے ہیں سارے کسائی بنے ہوتے ہیں جس بےچارے کو پوری پورا سال گوشت کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوتا وہ جانور ضبط کرنے پہ تلا ہوتا ہے بکتی ہیں لینے والے وہ خریدتے ہیں اس میں سے وہ نفع کماتے ہیں پھر آگے نمک لگتا ہے ان پہ پھر وہاں سے آگے چلی جاتی نہ پھر بڑی بڑی مارکیٹوں میں جاتی ہے یہ ان کے پاس فیکٹریوں فیکٹری والے خریدتے ہیں وہاں سے چلتے کہاں تک کہاں تک جاب بات پہنچتی ہے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ اس سے روٹی کھاتے ہیں پھر اسی دن آپ دیکھ لیں کتنے سارے غریب گوشت مرتا ہے پانی. اسلام, اسلام کہتے جس بےچارے نے پورا سال گوشت نہیں کھایا چلو وہ بھی اس دن گوشت کھا بٹھے گا اور تو کہتا نہیں جی اس کو پانی پلانا نام کو گوشت کھا لے تو یہ کہ پاگل اسی طرح بڑا یہ کہیں گے جی ایک بندے نے سوال کے کہتے ہیں جی ایک حاجی صاحب تھے ان کی سولہویں سترویں حاج تھی وہ حاج پہ چلے گئے اور ان کا ہمسا جو تھا اس کو دوائی نہ ملی اور وہ بیماری کی وجہ سے مر گیا اب بتائیں جی حاجی پہ مولوی جتنے بیٹھے تھے وہ سارے کہنے لگے ہاں جی حاجی کو چاہیے تھا وہ یہ کرتا حاجی کو چاہیے تھا یہ کرتا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہنے لگے جی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا اسے روٹی دینا حاجی صاحب ٹیکس لیتے ہیں اس سے کہتے نہیں میں نے کہا بجلی کے جو بل آتا ہے اس پہ ٹیکس لگا آتا ہے وہ حاجی صاحب لیتے ہیں کہتا ہیں نہیں میں نے کہا بندہ جو باہر سے بسکٹ لیتا ہے انڈا لیتا ہے کوئی بھی چیز لیتا ہے وہ حای صاحب لیتی ہے میں نے کہا ٹیکس حکومت لے روٹی دینا حاجی کی ذمہ داری ہے سمجھ آیا جب ٹیکس حکومت لے رہی ہے تو روٹی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی رعای کا خیال کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے الٹے ہو تم یہی تو ان کا اصل منشا ہے وہ یہ کہ زلیل کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو حکمرانوں کے خلاف نہ بولیں آپ ہاں حاجی پہ حملہ کر دیں عالم پہ حملہ کر دیں مسجد پہ حملہ کر دیں مسجد کی کلیل پہ جناب اعتراض کر دیں آپ ایسے کمی لوگ ہیں جن کے در... گھر کے دروازے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لگے ہوں ان کو بھی اعتراض ہوتا ہے جناب ایک نوز بل تصویر ایک تھی بچے چھوٹا سا لیٹا ہوا ہے سڑک پر کسی نے تصویر لگا کے نا فیس بک پہ اوپر لکھا تھا کہتا یا اللہ تیری مسجد کلیم نے مجھ سے میرے نیچے سے چار پائی چھین لی ہے بتائیں کیا کیسے کتے ہیں کیسے حملے کرتے پھرتے ہیں اسلام بر بتائیں بتائیں یہ مسجد کلیم بے ہے کو لاکھ روپئے کی آئی ہو گیا. یہاں لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک ایک لمحے میں اڑا جاتے ہیں ان پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں میوزک کنسرٹ کرواتے لاکھوں روپیہ ایک ارب کچھ ایک کروڑ کچھ لاکھ روپے کا ایک کروڑ ایک کروڑ دس بیس لاکھ روپئے تھے شاید اس کے تو بائیس دن کا جو دھرنا تھا وہ کتنے مہینے تھا ایک سو چھبیس دن ہے دیکھو تعداد ہی گھٹ ہو جاتی ہے سٹے تو وہ دھرنا جو تھا اس میں انہوں نے ایک کروڑ بیس بائیس لاکھ نا آئے گا نیا پاکستان تو وہ والے گانے ایک کروڑ بیس لاکھ پچیس لاکھ کے وہ گانے سن لیے تھے انہوں نے کیونکہ بعد میں جس کے پیسے بنے اس کو دے نہیں رہے تھے تو بعد میں خبریں آئیں ہیں اخبار پہ انہوں نے کہا اتنے ہیں کہ اتنے مقدس کام کے بھی پیسے روک لیے انہوں, انہوں نے کہا بتائے بھائی یہ جب یعنی کہ ایسے ایسے حرام کام کرے گے اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہاں بےچارا حج کر لے گا اس پہ تکلیف ہو جائے گی, جائے گی بھائی نہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اعتبار رکھو یہاں جب جیسے کہتے ہیں تو وہاں ہم ان کو بھی کہتے ہیں تم بھی ہی بندے کے بچے بنو انسان کے بچے بنو تم اسلام پہ کیوں اتراج کرتے پھرتے پھر ان کو مسجد کے قالین میں مسجد کی ٹوٹی پہ اعتراض ہے مسجد اسلام کی قربانی پہ اعتراض ہے انہیں. اور خود جو کرتے پھرتے ہیں اچھا ہندو ہولی مناتے ہیں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں دیوالی مناتے ہیں اربوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں کسی چوڑے کو اعتراض نہیں ہے اس پہ ہے کسی کو اعتراض کسی کو اعتراض نہیں کوئی بھی نہیں کہتا یار فضر خرچے ہو رہی اور عیسائی جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں بتائیں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس پہ کسی کو اعتراض نہیں اعتراض بھی ہے ان کو بے شرموں کو تو اسلام کے حکم پہ اعتراض اصل میں ضلیل یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اسلام سے اعتراض ہے اندر کا کوڑ جو ہوتا ہے نا اندر کا کوہڑ وہ اور ہوتا ہے اندر کا درد اور ہوتا ہے اور منافق بندہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بظاہر ایسی بات کرے گا کہ وہ آپ کے لیے مخلص ہے لیکن حقیقت میں آپ کے لیے مخلص ہے نہیں ہوتا ان زلیوں کو اعتراض ہے مسجد کے قالین پر ہیں انہیں یہ کیوں اعتراض نہیں ہے وزیراعظم اعظم ہاؤس پر ہیں جن کے تین تین سو کنال کے اپنے بنگلے بنے ہوئے ہیں ان کو اس پہ اعتراض کیوں نہیں ہے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے اس پہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی مسجد پہ ہی تکلیف کیوں وہ تو بنے ریا کے پیسوں سے ظلم اور جبر تشدد سے پیسے جمع کر کے تم نے اتنے بڑے محلات بنائے ہیں یہ مسجد شریف تو وہ ہے جس کو اہل اسلام اپنی خوشی سے جیب سے پیسے دے کے تعمیر کرتے ہیں تمہیں اس سے تکلیف ہے اور اتنے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں جن کے کتے مٹھائیاں کھا رہے ہیں جن کے کتے دیسی گھی پی رہے ہیں ان پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے ہے بھی ان کے جو کتے ہیں ان کے کتے جو ہیں وہ جناب لاکھوں روپے ہیں ان کا مہینے کا خرچہ ہے صرف کتوں کا خرچہ لاکھوں روپے اور اسلام کے قربانی پہ اعتراض نہیں خدا خراب کرے ایسی فکر کو یہ اگے آ رہا ہے ایا مبارک مول فتنہ دو شد من القتل آج کے سبق میں انشاءاللہ ذو جل پھر دیکھتے ہیں اسے رب تبارک وتعالى نے جیرشاہ فرما دیا سیاب کرام علیہ مردوان کو کہ تم نے پریشان نہیں ہونا تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اگر گول لڑے, لڑے, لڑے, لڑے تو تم بھی لڑ پڑنا یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد حرام ہے یہ نہیں دیکھنا تم حالت حرام میں ہو یہ نہیں دیکھنا کہ حرمت والا لڑ پڑنا یعنی سائے مبارکہ کے اندر یہ پلیسی دی رفت بارک نے یہ اہل اسلام کو زین دیا اجازت دی حکم دیا رفت بارک وطال نے محبوب کے غلاموں تم کسی کو چھیڑو مت پھر وہاں کھڑو چھڑے تو اسے چھوڑو متحدہ میں نے یہ اسلام کا قانون ہے تم اللہ کی راہ میں لڑو اس کے ساتھ یو قاتل کم وہ لڑے تو وہ لڑے تو اگر وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا हैं? हैं وَلَا اور تم ہاتھ سے تجاوز نہ کرو وہ قتل کر رہے تم قتل ہی کرو یہ نہیں کہ آپ ان کے بچے بھی مار دو پکڑ کے جو نہیں لڑ رہے ان کے بوڑھے بھی مار دو ان کی عورتیں بھی مار دو نہ ہاتھ سے نہیں بڑھنا حکم وہی ماننا ہے جو تمہیں اسلام دے رہا ہے کہ جو تمہارے خلاف لڑ رہا ہے اس سے لڑو بس عورتیں تو نہیں لڑتی ان سے کے یہ تو کو بھی جا قتل کرنا شروع کر دو میں ان کو نہیں مارنا تم نے ان اللہ بے شکر اللہ تبارک و حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا دیکھیں جی اسلام بھی کیسی تعلیم ہے پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی تعلیم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے برسوں کو بھی قتل کیا بچوں کو بھی قتل کیا بچوں تک جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی برما کے اندر ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر کے جناب ان کے جسم سے بوٹی نکال کے کباب بنا کے کھایا انہوں نے جسموں کے کباب بنا کے کھایا انہوں نے دنیا جہان یہ صرف واحد مذہب اسلام ہی ہے یار جس کی تعلیم اتنی خوبصورت ہے بگر نہ جہاں بھی چلے جائیں انتہائی شفاق ہیں انتہائی ظالم ہیں, ہیں ان کے ہتھے جو بھی چڑھ جائے کسی کو کوئی معافی نہیں دیتے یہ اسلام ہی ہے جو پابند رکھتا ہے اپنے بندوں کو کریما کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر دیکھا ایک خاتون قتل کی ہوئی ہے آکلام انتہائی جلال میں اس کو کس نے مار دیا اس کو کس نے مار دیا جو ہیں ان کو بھی نہ مارا جائے ان کے کے سو کو بھی نہ مارا, مارا جائے اور اپنے کھیتوں میں کام کرتے پھرتے ہیں صرف ان کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے تمہاری جو تمہارے مقابلے میں آئے بس بتائے بھائی رب کو بتا رہے ارشا فرمایا جی وقت میں پھر تم انہیں قتل کرو تمہیں جہاں بھی مل جائیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرام ہے یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد حرام ہے یہ نہیں دیکھنا تم نے کہ یہ جناب کعبے مشرف کے اندر کھڑے ہیں میں وقت لوہ سکیف تم پھر انہیں قتل کر دو جہاں بھی تمہیں ملے اور انہیں تو وہاں سے نکال دو جہاں سے نکالا تھا جہاں سے نکالا تھا تم بھی نکال دو نہیں سمجھ آیا مسئلہ اگلی بات بہت ہی اہم ہے یہ اسلام کا ایسا دیے وہ اصول ہے سبحان اللہ فتنا تو اشد و منل قتل میں کہ المتقین یقین رکھو کہ بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہدگاروں کے ساتھ ہے یا مبارک اگلی ایک رہ گئی ہے وہ جہاد کی ہے وہ ان شاء اللہ کل پڑھیں گے